اے آمان والو نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو اور نہ ناپاکی کی حالت میں بے نہائی مگر مسافری میں اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں یا تم میں سے کوئی قضائی حاجت سے آیا ہو یا تمنی عورتوں نونگننا کو چھوا اور پان نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو تو اپنی منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنی والا ہے